آج میں آپ کو ایک محل کی کہانی سناؤں گا اس محل کے پچھواڑے ایک گاؤں ہے آپ اس کا قصہ بھی سنیں گے اور اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا ہے میں اس کی داستان بھی کہوں گا میں اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا جہاں دریائے سندھ بحر عرب میں گرتا ہے ہماری جیپ ٹھٹا کے قریب گھاروں پہنچی یہاں سے سمندر کافی دور تھا مگر پانی یہاں بھی بہت نظر آیا کسی نے بتایا کہ ایک زمانے میں دریائے سندھ یہیں سے بہتا تھا گھاروں سے ہم نے بڑی سڑک کو چھوڑا اور ایک چھوٹی سڑک پر اتر گئے یہاں منظر بدل گیا نہ کوئی ٹیلا نہ پہاڑ بس جہاں تک نگاہ جاتی تھی ساتھ میدان جاتے تھے زمین اور آسمان کے بیچ کچھ حائل نہ تھا اتنی سیدھی اور سپاٹ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی نے کہا ان میدانوں میں دریا لوٹا کرتا تھا بل کھایا کرتا تھا کروٹیں بدلا کرتا تھا اسی باعث ٹھٹا کا یہ علاقہ اسکول کے بچے کی تختی جیسا ہو گیا ہے اور اب جو میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو اس تختی پر ملتانی مٹی نہیں سبزہ پوتا گیا تھا اور اس پر سیاہی سے نہیں نہروں کے نیلے پانی سے حروف لکھے گئے تھے جیپ آگے بڑھی تو جگہ جگہ نہروں کے اوپر بنے ہوئے اونچے پلوں کو پار کرتی نہروں میں ٹھاٹے مارت ہوا میٹھا پانی اس کے دونوں کناروں پر درخت درختوں پر پیلی روئی جیسے پھول ترویا کچی سڑکیں اور سڑکوں کے چوراہوں پر سندھی چائے خانے کچی دیواریں پھونس کی چھتیں تختوں کی میزیں اور بینچیں آرائش کے لیے لٹکی ہوئی رنگین کپڑے کی جھالریں چولہے پر چڑھی ہوئی المونیم کی بالکل سیاہ کیتلی برابر میں الٹ کر رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی سستی پیالیاں اور پتیلی میں بھرا ہوا دودھ جس میں بالکل ویسا ہی ذائقہ جیسی دھوئیں میں بو اس روز میں نے چائے ٹھنڈی ہونے کی شکایت نہیں کی کیونکہ میرا دھیان چائے میں نہیں دیہاتی موسیقاروں کی اس جماعت میں لگا ہوا تھا جو وہیں نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالے اپنے ساز بجانے میں مصروف تھی جیپ جو علاقے کے چھوٹے سے قصبے میر پور ساکروں کی طرف دوڑ رہی تھی راہ میں ایک نہر کو پار کرنے لگی کہ اچانک میری نگاہ ایک بڑے سے بورڈ پر پڑی سڑک کے کنارے لگے ہوئے اس بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا کسرے ابو زبی جیپ تیزی سے آگے نکل گئی میں نے اپنے میزبانوں سے کہا قصر تو محل کو کہتے ہیں بولے جی ہاں اس طرف محل ہے ابو زبی کے شیخ نے یہاں اپنی شکار گاہ اور اپنا محل بنوایا ہے اگلے ہی لمحے میرے اسرار پر جیپ رکی واپس لوٹی اور نہر کے کنارے کنارے بنی ہوئی اس کچھی سڑک پر اتر گئی جو سڑک ابو ابوظبی کو جاتی ہے گرد کے بادل میں وہ نہر وہ درخت سب نظرآنے بند ہو گئے کچھ دیر بعد جیپ رکی گرد کے بادل منڈلاتے منلاتے اچانک بیٹھ گئے اور غبار کا چھٹنا تھا کہ سامنے کی شفاف چمکتی فضا میں دیکھا کہ ایک انڈے جیسی سفید اونچے, اونچے در اور ستون بڑی بڑی کھڑکیاں بڑے دروازے تک جانے کے لیے بڑے بڑے زینے اور اطراف میں ہری گھاس کے تختے اور پھولوں کے پودے اور ہوا میں جھومتے دھوپ میں چاندی کی طرح چمکتے ناریل کے درخت ٹھٹے کے ضلع میں ابوظہبی کا محل دیکھا تو جینا مانا اور میں نے آگے بڑھ کر دربان سے اپنا تعارف کرایا وہ ریڈیو سنتا تھا مجھے جانتا تھا محل دیکھنے کی میری خواہش کی خبر محل کی کنیزوں کی طرح دوڑ گئی باقی عملہ بھی نکل آیا اور اگلے ہی لمحے میں اپنے نئے میزبانوں میں گھرا محل کے شہانہ زینوں پر چڑھ رہا تھا محل ان دنوں خالی پڑا تھا حقیقت یہ ہے کہ محل سال بھر خالی پڑا رہتا ہے خود ابوظبی کے شیخ دس برس میں شاید دو مرتبہ آ کر وہاں صرف ایک ایک دن رہے تھے کبھی کبھار ان کے گھر والے جاڑوں میں ایک دن کے لیے آ جاتے ہیں مگر یہ باتیں میں کیوں بتانے لگا یہ باتیں تو ہم خود محل کے ملازموں سے سنیں گے میں اندر داخل ہوا بہت بڑے بڑے کمرے بہت اونچی اونچی چھتیں نہایت عمدہ فرش نہایت اعلیٰ فرنیچر اور ہر چیز اتنی صاف ستھری کہ شیخ اچانک آ جائیں تو انہیں سب کچھ تیار ملے اس روز گرمی تھی ریفریجریٹر سے نکال کر ہمیں ناریل کی ڈاب کا ٹھنڈا پانی پلایا گیا مگر اس سے زیادہ ٹھنڈک وہاں کے ملازموں کی خوش اخلاقی نے عطا کی ہمارے بیٹھنے سے شیخ کا فنیچر کہیں میلہ نہ ہو جائے اس خیال سے ہم باہر آ کر محل کے زینے کے سب سے اوپر والے پائیدان پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے میرے بائیں ہاتھ پر محمد صدیق بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں سر میں یہ مالی کا کام کرتا ہوں یعنی یہاں جو پھول پودے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ تو بہت گرم علاقہ ہے ریتیلا علاقہ ہے یہاں اتنی اچھی گھاس آپ نے کیسے اگائی ہے سر ہم محنت کرتے ہیں ان کو کھاد دیتے ہیں پانی کے فہارے لگے ہوئے ہیں وہ پانی پانی بھی دیتے ہیں اور جو زیادہ تر جو ان کو نظارہ اچھا جب لگتا ہے سردیوں میں ہم پھول وغیرہ سردیوں میں زیادہ لگاتے ہیں ابھی تو سر یہ گھاس ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ناریل ہے یہ چیکو ہیں ان کی ان سردیوں میں تو یہ محل آباد بھی ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کے مالک جب آتے ہیں تو اچھا ہی لگتا ہے کس مہینے میں یہ شیخ کس مہینے میں زیادہ آتے ہیں شیخ زیادہ سردیوں میں آتا ہے دسمبر جنوری میں یہاں کتنا وقت گزارتے ہیں ایک رات یا دو رات پھیرتا ہے ان کے بچے آتے ہیں چچا سات بھائی آتے ہیں وہ مالک ہیں وہ جب بھی آئے کیا کرتے ہیں یہاں کیسے وقت گزارتے ہیں شکار کھیلتے ہیں رات کس چیز کا شکار ملتا ہے کا اور یہاں تفریح وفری نو کی کچھ ہوتی ہے یہاں اور کچھ تفریح نہیں شکار کھیل کے رات کو ہیں صبح شکار کے اندر یہاں یہ جو قصر ابو دھابی ہے اس کے عملے میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں پندرہ سولہ آدمی کام کرتے ہیں ان سب کی تنخواہ ابو دھابی سے آتے ہیں اور جب یہاں شیخ وغیرہ آتے ہیں تو یہاں کے اور لوگوں کو روزی ملتی بالکل زیادہ ملتی ہے مزدوری کرتے ہیں اچھا آپ مالی ہیں یہاں کے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کتنی تنخواہ ملتی ہوگی ہم کو ملتے بارہ سو ساٹھ تنخواہ ملتی ہے اور جو یہاں عملہ ہے اس کو بھی تقریباً ایسی تنخواہ ملتی ہیں آپ کو یہاں رہنے سہنے کی سہولتیں ہیں یہاں رہ کر آپ باقی دنیا کی خبر کیسے رکھتے ہیں ہم بی بی سی سنتے ہیں بس بی بی سی سوا اور کوئی چارہ نہیں آپ نے تعلیم پائی پانچ کلاس آپ کے بچے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں میرے بچے ہیں وہ بس گھر میں بیٹھے ہیں قریب کوئی اسکول نہیں ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں قریب کا یہ علاقہ کیسا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ علاقہ قریب تو اچھا ہے تعلیم روڈ یہ وہ سہولت نہیں ہے ہاسپٹل بھی ہمارے سے بہت دور ہے کوئی قریب ہاسپٹل نہیں ہے نہ روڈ راستہ کوئی پکا ہے جس میں ہم کوئی مجبوری ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا سانپ یا سانپ کا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی سانپ ہوتا ہی ہوتا ہے کاٹتا ہے آدمی کو تو ہاسپٹل پہنچنے میں ہم بہت دقت ہوتی ہے لوگ مر جاتے ہیں کہ لوگ مر بھی جاتے ہیں کوئی ایسا سانپ ہے مر بھی جاتا ہے آدمی یہ تو محمد صدیق تھے جو سب سے اوپر والے زینے پر میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھے تھے میرے سیدھے ہاتھ پر محمد شفیق تھے اس محل کو اس روز سے جانتے تھے جس دن یہ بن کر تیار ہوا تھا میں نے دور دور تک پھیلی ہوئی سباٹ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ سارا علاقہ شیخ کا ہے جی ہاں یہ شیخ کی در یہاں پر کوئی 1100 سو ایکڑ زمین ہے جو اس نے اپنے کچھ گورنمنٹ نے گفٹ میں دی ہوئی ہے کچھ اس نے اپنے لی ہے اس ساری زمین کا کیا استعمال ہوتا ہے اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو زمین ہے وہ صرف شکار ہے اس میں اور کوئی کاشت یا کچھ نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر مرغابی کا شکار کرتے شیخ صاحب شیخ جب آتے ہیں تو یہاں اس علاقے میں رونق ہوتی ہے اللہ کی فضل و کرم سے بڑی رونق ہوتی ہے کیونکہ جب ایک خوش نصیب جو آتا ہے تو اس کے لیے تو ہر ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے شیخ صاحب آتے ہیں تو یہاں پر جتنے غریب لوگ ہیں ان کو کافی پیسے دے کے جاتے ہیں ایک دفعہ تو یہاں پر ہمارے قریبی کبھی اس پیلس کے برابر میں مسجد بنائی ہے شیخ صاحب نے کوئی 14 پندرہ لاکھ روپے کی لاگت سے اور اسی کے قریب ہمارے یہاں سے کوئی چھ میل کے فاصلے پر ایک سینٹر بنایا اپنا میڈیکل سینٹر ہے جس پہ کم سے کم ڈیڑھ کروڑ کی لاگت لگائی گئی ہے وہ بھی ہمارے ان غریبوں کے کہنے پہ شیخ صاحب نے دی ہے تو یہ مسجد اور یہ ہیلتھ سینٹر عام لوگوں کے لیے کھلا ہو جی ہاں ہر کو آدمی جا سکتے ہیں کسی کو منع نہیں اور یہ خاص کر کے یہ کہ ثواب کے لیے انہوں نے کیا ہے اور یہاں پر جتنے آتے ہیں تو جو بھی آدمی آتے ہیں جب بھی شیخ صاحب خود آتے ہیں بذات شیخ زید بن سلطان الحان تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر قریب اگر دو ہو یا دو سو آدمی یا پانچ جتنے بھی ہو فی آدمی کو دو سو پانچ سو دیتے نہ جانے کتنے لاکھ روپیہ جاتے اور دعائیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمارت جو بنی تھی اس پہ کتنی لاگت آئی ہوگی ہاں جی اگر ہم, ہم تو کچھ کہنے رہے ہیں سننے کے بعد یہ آئے کہ ایک کروڑ کے قریب آئی گئی ہوگی کس سال بنی تھی یہ سیونٹی ایٹ میں بنی تھی جو تیار ہوگی تھی محمد شفیق صاحب آپ یہاں کیا کرتے ہیں گارڈ جناب اور کب سے ہیں آپ یہاں جی جناب ہم جب سے یہ پیلس بنی ہوئی ہے تو پروردگار نے روز ہی یہیں لگائی ہے اور اسلحہ وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے بالکل ہے ہمارے پاس گن ہے سب کچھ آپ تنہا سیکوریٹی گارڈ ہیں اور ہم یہاں پر پانچ چھ آدمی ہیں جو کہ رات کو چار تین آدمی کی ڈیوٹی لگتی ہے اور دن کو دو کی لگتی ہے کبھی کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑ اللہ کے کرم نوازی کوئی نہیں صوبہ سندھ کے ایک پرسکون علاقے میں ایک سیکوریٹی گارڈ کے منہ سے یہ الفاظ اس روز بہت اچھے لگے محل دیکھنے کے بعد میں وہ گاؤں دیکھنا چاہتا تھا جو محل کے پچھواڑے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کی زمینیں ایک بادشاہ نے خریدی ہیں جن کی محنت سے ایک محل بنا ہے خود ان لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ بنا یا یہاں بھی ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے محل کا چکر کاٹ کر ہم گاؤں میں پہنچے درختوں کے درمیان کھلے ہوئے میدان کے بیچوں بیچ ایک شاندار مسجد نظر آئی پختہ مکان نظر آئے نئی عمارتیں دکھائی تھیں بدلتا ہوا معاشرہ دکھائی دیا وہ گھر دکھائی دیے جن کا آدھا حصہ ابھی تک کچا تھا اور آدھا پکا ہو چکا تھا میں نے ایسی ہی ایک مکان کے دروازے میں گردن ڈال کر آواز سی کوئی ہے اندر سے ایک نوجوان نکل کر آیا اس پورے علاقے کی تاریخ میں تعلیم پانے والا پہلا نوجوان اس نے اپنا تعارف کرایا میرا نام رسول بخش بلوچ ہے میں میرا انجینئرنگ کالج نواب شاہ پڑھتا ہوں. الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ رسول بخش صاحب یہ جو گاؤں ہے گوٹ ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ولیدہ دیو کتنی آبادی ہے اس جگہ کی بس اس گاؤں کی گاؤں کی دو ہزار قریب ہے تو پانچ چھ ہزار ہو گئی لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہاں کھیتی باڑی زیادہ تر کرتے ہیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ نئی نئی عمارتیں بن رہی ہیں تعمیرات ہو رہی ہیں بہت خوبصورت مسجد بنی ہے یہ سب کیسے ہوا یہ سب شیخ صاحب کی مہربانی ہے شیخ زید میں سلطان علیہ متحدہ ممارات کی اس کی اس نے مطلب کہ یہاں زمینیں خریدے پھر وہاں مسجد دی روڈ دیا روڈ نہیں دیا ابھی لیکن مطلب تھوڑا کوشش کریں رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا اور بجلی بھی دی ہے اور ابھی بھی کچھ اسکول بھی بن رہے ہیں اور بھی کچھ تکالیف ہیں زیادہ اس علاقے کی کافی زمینیں شیخ صاحب نے خریدی ہیں اس سے لوگوں کو مالی فائدہ ہوا ہے جی ہاں اچھا خاصا اس مالی فائدے سے لوگوں نے خود بھی کوئی فائدہ اٹھایا اپنی حالت بہتر بنائی اچھی بنائی ہے مطلب زمینیں خریدی ہیں ٹریکٹر لیے ہیں کچھ شہروں میں کچھ کاروبار کیا ہے مطلب ایسے کوئی لانچ واچ ہیں چل رہے ہیں آدمیوں کے اور بھی کچھ ہیں مطلب ٹرک ہیں اور بھی بہت کچھ فائدہ ہے لیکن یہاں تعلیم اور علاج معالجے کی سہولتیں نہیں یہ بہت کم ہے شیخ نے ایک اسپتال بنایا تھا ادھر اس گاؤں کے لیے خاص اس کے لیے دیا تھا چالیس بستروں کا اسپتال لیکن وہ کیونکہ پتہ نہیں گورمنٹ کا مسئلہ تھا کہ پتہ نہیں کیا وہ ساکروں منتقل ہو گیا یہاں سے تل کا اسپتال ہے <تصفح> در منتقل اور ہمیں بس یہی بہت تکلیف ہے ایک روڈ کی ایک کو صحت کی آپ نے جس طرح تعلیم پائی ہے نوابشہ میں آپ ہیں اور یہاں کے نوجوانوں نے تعلیم پائی ہے ہاں میرا مطلب میرا کزن ہے وہ ایل ایم سی جامشور میں پڑھتا ہے میرے بھائی ہیں دو وہ بی اے مطلب بی اے ایک ایم اے پڑھ رہا ہے ایک بی اے پڑھ رہا ہے اور دوسرے بھی میٹرک انٹر پڑھتے ہیں مطلب اچھا خاصا ہے یہ نوجوان تعلیم پا کر یہیں گوٹ میں رہتے ہیں یا ملازمت کے لیے روزگار کے لیے چلے جاتے ہیں ابھی تک تو ملازمت نہیں کی کسی نے بھی میرے خیال میں ہے یہ پہلی بار ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے تعلیم پائی جی ہم پہلی بار کیا ارادہ ہے یہ نوجوان کیا کریں گے بس آگے چل کے ملک کی خدمت کریں گے ان شاء بڑی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ دکھائیں گے بلند حوصلہ نوجوان کی یہ بات سن کر آپ شاید خوش ہوئے ہوں گے مگر میں اس روز ٹھٹک گیا وہ پڑھ لکھ گیا ہے اب وہ کوئی بڑا کام کر دکھانے کے خواب دیکھ رہا ہے میں سہم کر رہ گیا اسے شاید نہیں معلوم کہ اب جو زندگی کا مرحلہ اسے درپیش ہے اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں اور مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں کالج کا جو امتحان پاس کر کے یہ لڑکا جھوما اور ناچا ہوگا وہ شاید نہیں جانتا کہ اب اس سے بھی بڑا امتحان سر پر کھڑا ہے اسے شاید نہیں معلوم کہ اس جیسے ہزاروں لاکھوں جوان اس امتحان میں فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور فیل ہوتے چلے جائیں گے ان کا مقدر ان کے خوابوں کے مقدر جیسا ہوگا بے شمار دروازے انہیں بند ملیں گے بے شمار گردنے ان کار میں ہلیں گی ہر جگہ انہیں اگلے دروازے پر جانے کی سلاح ملے گی معاف کرو بابا آگے جاؤ بابا یہ صدائیں ان کا پیچھا کریں گی آخر ایک روز چھپر کے پچھواڑے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے کسی شخص کی مٹھی سے نکل کر کوئی شے ان کی مٹھی میں اور پھر ان کے منہ میں جا پہنچے گی خدا نہ کرے کہ ایسا ہو مگر خدا بھی کیا کرے